السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا اکتیسواں لیکچر ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں لاسٹ لیکچر جو ہم نے چھوڑا تھا جہاں پہ ویور ڈسکسنگ دی کوالٹی کنٹرول ڈیفرنٹ آسپیکٹس آف کوالٹی کنٹرول اس میں جو مختلف ہم نے چیزیں پڑھی اور فائنلی جو ہم جس نتیجے پہ پہنچے تھے وہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ فوکسنگ کریں اس کوٹی کنٹرول کے آسپیکٹس کی on developing countries, and then, this one is the prevailing situation, what is it? Come on, we start that lecture from where we left the last time. Along with this, the subject that we have started today, special reference to the SMEs, or specially designed for SMEs, it is the core of some process, business process, and that is the marketing تو ہم نے جو اس کے ساتھ آج دوسرا سبجیکٹ کوالٹی کنٹرول کو ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو شروع کرنا ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے اینڈ اگین آئی مس ٹیل یو دیٹ دس مارکیٹنگ اسپیشلی فار دی اسمال انڈسٹریز اینڈ میڈیم انڈسٹریز اور انٹرپرائز اینڈ لیٹ اسٹارٹ دی کوالٹی کنٹرول ریمیننگ پورشن آف دا لاسٹ لیکچر وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اور میں اس کو آپ کی رہنمائی کے لیے جا کے اسکرین کے اوپر تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا تاکہ آپ کو ریکنیکٹ کرنے میں مینٹلی جو ہے اس کو بدن مل سکے گیٹ اسٹارٹ ایٹ لاسٹ ٹائم جو ہم پڑھ رہے تھے جی وہ ہے کنٹرول آف کوالٹی کین بی اچیوڈ تھرو ڈفرینٹ میتھڈس اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ میتھڈس کیا ہیں مختصر ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس سبجیکٹ پہ آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بریفلی سمجھا چکا ہوں لیکن پھر آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی ایک میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کنٹرول آف مینوفیکچرنگ انفارمیشن یعنی آپ کو جو اسپیسیفکیشنس دی جاتی ہیں ان کے ٹیبلس دیے جاتے ہیں اسپیسیفکیشنس کے لئے جو چارٹ دیے جاتے ہیں جو ڈرائنگز دی جاتی ہیں ڈیزائن پیٹرن کے لئے کیونکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے ڈیزائن کوالٹی مینوفیکچرنگ کوالٹی پروسیس آف مینوفیکچرنگ اور امپروومینٹ تو یہ جو مختلف اس میں اشیاء ہیں جو آتی ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارا تھوڑا سا اس کے بارے میں مختصرا بتا دیتا ہوں دوسرا اس میں جو آسپیکٹ ہے وہ ہے کنٹرول آف پرچیز اینڈ اسٹوریج آف را میٹیریل تو اس میں ہم نے جو پڑھنا تھا کہ جو کنٹرول ہے اسٹوریج کا ویئر ہاؤزنگ کا جو ہم نے را میٹیریل خریدا اس کی اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں کچھ را میٹیریل میں نے جیسے گزشتہ لیکچر میں آپ کی رہنمائی کے لیے میں پھر گزارش کر دوں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سرٹن اسپیسیفائڈ ٹیمپریچرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک ڈگری آف جو ہے لائٹ اس سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے یا ایک سرٹن ایک ایسی ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کے مطابق ان کو اسٹور کرنا پڑتا ہے میں نے مثال دی تھی جیسے ایکسپینڈ پولی ایتھلین ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بیوریج میں استعمال ہوتے ہیں کیمیکلس ہماری جو مشروبات ہیں ان کو آپ کو بہت لو ٹیمپریچر میں رکھنا پڑتا ہے تو یہ اسٹوریج جو ویئر ہاؤزنگ ہے یہ بھی اٹ ایک پوری ایک, ایک اپنے اندر ایک سائنس کی حیثیت رکھتی ہے تیسرا سٹیپ آپ پھر رہنمائی کے لیے وہ پروسیس کنٹرول تھا کہ جب آپ کی چیز ڈیزائن سے چلتی ہے اور مینوفیکچرنگ کی طرف آتی ہے تو جو پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس ڈیزائن کی اسپیسیفکیشن کے مطابق اس کو تیار کرتے ہیں دیٹ پروسیس شوڈ بی ویری اسٹرکٹلی کنٹرول اینڈ دا ورکنگ فورس وچ از دا سپروائزری فورس اور اٹ دی اسکلڈ ورکرشپ اور یہ پرنٹرشپ جو بھی اس میں جو کام کر رہے ہیں دے آر آس ٹو اور دے آر ڈائریکٹڈ ٹو اسٹرکٹلی فالو دا آرڈرس جو کہ کوالٹی کے نارمس ہیں یا اسپیسیفکیشنز ہیں ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ کوالٹی کیا ہے دی کنفارمنس ٹو دا ریکرمنٹ اور اسپیسیفکیشن گیون اسپیسیفکیشنس اس لیے یہ جو پروسیس ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا ضروری ہے لیٹ سی فورتھ ہمارے پاس اس کا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ ہے جی کنٹرول آف فنش پروڈکٹس آپ کی پروڈکٹس بن گئی اب اس میں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ پیریشیبل ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کچھ جو ہے ان کو جو اسٹیک کرنا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک پھر نئے طریقے سے ان کی گریڈنگ ہے ان کی جو ہے کیٹگرائزیشن ہے ان کو اسٹاک کرنا ہے اور اس طرح سے اسٹاک کرنا ہے کہ نہ تو آپ کا سرمایہ ہو نہ ان کی کوالٹی پہ اثر پڑے اور نہ مارکیٹنگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انٹرپٹ ہو اس کے لیے نارملی دو میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں ایک تو گریڈنگ کی جاتی ہے گریڈنگ اس جگہ پہ اس جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پہ کسی بھی جو پروڈکٹ کی جو ہے آپس میں اسپیسیفکیشنز ملتی نہ ہو جیسے ایگز ہیں فروٹس ہیں یا مختلف اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو گریڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر سائز اور کلر اور جو بھی آپ اس کا اسپیسیفکیشن لے لیں گے اس کے بات کلاسیفیکیشن جو ہے اس کی اسٹوریج کی وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سائز ہے کلر ہے اس کی جو اپیرنس ہے یا اس کی جو سرٹن اسپیسیفیکیشنز ہیں گیون یا نمبرز ہیں اس کے سائز کے اس کے مطابق جو ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ آپ اگر کوالٹی میں دیکھیں تو سب سے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس کا دیٹ از دی اسٹیٹسٹیکل کنٹرول دی یوز آف نمبرز آپ کہیں گے کہ اگر یہ جوتے کا سائز کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک فٹ لمبا ہے یا یہ ڈیڑھ فٹ ہے یا یہ آٹھ انچ یو ول سے یہ ساڑھے آٹھ فٹ نمبر ہے برٹش اسٹینڈرڈ کے مطابق یا یہ دس نمبر ہے یوروپین اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کہیں گے یہ فورٹی فور ہے دے آر آلویز جب آپ کوالٹی کو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو یو اسپیسیفائی تھرو نمبرز تو اس لیے سٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا ہے یہاں پہ بھی اسٹوریج میں بھی وہی کام آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹرول آف میئرنگ انسٹرومینٹس اینڈ ٹیسٹنگ اکوپمینٹ آپ جب کوالٹی کو جانچیں گے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسٹمینٹس کی اہمیت جو ہے اکوپمنٹ کی اہمیت جو ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے پچھلے لیکچر میں جب ہم ایشوز پڑھ رہے تھے مختلف ٹیکنالوجی کے مطابق اور اس کے کچھ جو ہے ڈرا بیکس پڑھ رہے تھے کہ جی کیا کیا آتے ہیں تو اس میں ایک جو نارمل جو کمپلینٹ تھی ہمارے سامنے وہ یہ آئی تھی جی جو گیجنگ انسٹرومینٹس ہیں وہ اپنڈرڈ یا اپ ٹو جو ہے نیو انوینشنس وہ نہیں ہے کچھ چھوٹی انڈسٹریز کے پاس اور اگر ہیں تو ان کے لیے ٹرینڈ اسٹاف یا ان کے لئے ریڈنگ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہے تو انسٹرومینٹیشن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا تو بیسیکلی جو और کا اور یہ جو گیجنگ کا اور یہ جو سارا پروسیس ہے اگین اٹ کنٹرول نمیریکل ویلوز ہے جیسے آپ نے اگر فرض کیا کہ آپ کو ایک چیز کا سائز دیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو بلڈ آ تھنک وچ ہیز سائز آف ٹوئنٹی فائیو ایم ایم اور ٹوینٹی ٹو ایم ایم اور ٹوئنٹی ایٹ ایم ایم ہا یو ول جج اٹ دیٹ اٹ از ایگزیکٹلی ٹوئنٹی ٹو ایم اس کے لیے آپ کے پاس ایلیبریشن کے لیے اکوپمنٹ ہیں انسٹرومینٹس ہیں آج کل ڈیجیٹلائز ہیں بڑے آسان ہیں پڑھنے اوپر آپ کے نمبرز آ جاتے ہیں بٹ دا پریزنس از مسٹ فار کوالٹی کنٹرول تو یوز آف ڈفٹ انسٹرومینٹس ڈفرنٹ اکوپمنٹس گیزنگ ان میں اگر ویٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں تو ڈیجیٹل آج کل ونگ uh, اسکیلز آئی ہوئی ہیں اگر اس کے اندر آپ یہ جی سمجھتے ہیں کہ جی اس کی تھکنیس کی ہیں یا کوئی اور اسپیسیفکیشنز ہیں تو ساری اسپیسیفکیشنز کے لئے اسٹینڈرڈائز جو چیزیں کوالٹی کنٹرول کی وہ موجود ہیں ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا ہوتا ہے ڈیزائن فیکٹرز خدا نخواستہ کے دوران مینوفیکچرنگ پروسس کے دوران اگر کوئی فالٹ آ گئی ہے یا کوئی کسی قسم کا اس میں ڈیفیکٹ رہ گیا ہے یا اگر وہ اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشن نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کوالٹی نارمس کو فالو نہیں کیا ہم اٹین نہیں کر سکتے کر سکے وہ ریکوائرمینٹ جو ہمیں کوالٹی سے جو ہم سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے پھر کریکشن ہے کریکشن کہاں سے شروع ہوتی ہے مے بی اٹ از اے ڈیزائن کریکشن کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے پروڈکٹ کا وہی ٹھیک نہ ہو بٹ ڈیٹ از نارملی کم کیسز میں ہوتا ہے ریئرٹی ہے اس کو پھر ریڈیزائن کرنا پڑتا ہے مے بی اٹ از کریکشن ان دی را کہ را مٹیریل کے اندر کچھ ایسی uh, جو ہے وہ چیزیں ہو جو کریکٹنیس uh, جو ہے وہ, ان کی ریکوائرمنٹ ہو process کے اندر بھی correctness ہو سکتی ہے maybe بی آپ کی جو کوالٹی کے اندر فالٹ آئی ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی پروسیس کے اندر کوئی فالٹ رہ گیا ہے یا کہیں پہ کنٹرول جو کوالٹی کا ہے پروسیس کے اندر اس کے اندر سکم رہ گیا ہے کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنس اور پھر دا فائنل پیکشن میں اس کے اندر کوئی جو ہے ڈیفیکٹ رہ گیا ہے یا اف تو جو آپ کے وینڈرز ہیں میں بھی ان سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریکٹو اس کے میرز ہیں اور ان کو پھر کریکٹ کر کے اس کے لیے جو ہے یہاں پہ پھر میں گزارش کر دوں گا کہ امپروومینٹ کوالٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی کریکشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ ریپیٹ نہ ہو اور جب وہ ریپیٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا را مٹیریل یا وہ پروڈکٹ جو ڈیفیکٹیو ہو چکی ہے جس کے اندر ڈیفیکٹ پڑ چکا ہے اور کوالٹی وہ پوری نہیں رہی دوبار آپ نہیں بنائیں گے تو اس طرح سے ایک انڈائریکٹلی یو آر سیونگ یور منی یو آر سیونگ یور مین پاور اینڈ یو آر سیونگ یور را مٹیریل تو یہ ایک جو ہے کاسٹ کو اوور آل لو کرنے کا کانسپٹ ہے کہ اگر آپ وقت کے اوپر کریکٹو میز لیتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اینڈ یو پروینٹ دیٹ ٹو بی ہیپن تو وہ آپ کے لیے ایک لو کاسٹ کا بیس بن جاتا ہے لیٹ سی وٹ نیکسٹ ویو اف پاکستان کیپچر گریٹر مارکیٹ شیئر دی ول ہیو ٹو شفٹ دی ایمفس ٹو کنٹرول ہماری جو اکانومی ہے اسپیشلی میں جو بات کر رہا ہوں کنزیومر گڈس کی یا دوسری گڈس کی اس میں ابھی تک ہمارا کافی جو شیئر ہے امپورٹس میں وہ ہے اور خاصہ زر مبادلہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو امپورٹ کرنے میں جیسے میڈیسنز ہیں جیسے کچھ میڈیسنس کے بیسک را مٹیریلز یا کچھ ایسے را uh, مٹیریلز ہیں جو uh, یہاں پہ لوکلی بنتے تو ہیں مگر ان کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیو ٹو سم ادر ریزنز کے ٹیکنالوجی کا فقدان ہے یا کچھ اور مسائل ہیں تو ہمیں یہ چیز روکنی ہے اور ہمیں یہ اپروو کرنا ہے اپنا امپروو کرنا ہے اپنا اسٹینڈرڈ اور اس سطح پہ آنا ہے جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں کسی امپورٹڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے ہماری خود مینوفیکچرنگ اتنی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے فورن امپورٹڈ چیز کی الحمدللہ پچھلے دس سال میں آپ دیکھیں تو کتنی ہی چیزیں ہیں جو ریپلیس کی گئی ہیں لوکل مینوفیکچرنگ چیزیں ہیں وہ اتنی اچھی کوالٹی کی ہیں کہ کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ امپورٹڈ چیزیں خریدتے وائے اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے کوالٹی پہ توجہ دی انگریڈینٹس پہ توجہ دی اپیئرنس پہ توجہ دی افیکٹونیس پہ توجہ دی پروسیس پہ توجہ دی کنٹرول کیا پروسیس کو اور کیوں نہیں ہم وہ اسٹینڈرڈ ٹرین کر سکتے جو دوسرے ملک پہ ٹرین کر سکتے ہیں یس وی کین اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے انٹرپرینور ہیں اور جو چھوٹی ہماری سنتے ہیں یا میڈیم جو ہماری انٹرپرائز ہیں جو ان چیزوں کو بنا رہی ہیں انہیں مختلف میتھڈ سے یہ کنوے کیا جائے انہیں ٹیچ کیا جائے اینڈ یہاں پہ رول آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کا جو ہم اپنے انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم نے پورے اس کے لیے ایک جو ہے وہ uh, لیکچر جو ہے اس مختص کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو انسٹ ٹیکنالوجی ٹو ٹو ٹو میک دیم ریئلائز دیو ٹو امپروو دا تھنگس تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو uh, جو ہے یہ نئی ٹیکنیکس کوالٹی کنٹرولز اور الحمدللہ للہ آپ دیکھیں ISO ایس او آیا آئی ایس او واز اے ویری ڈفیکلٹ تھنگ فار کنٹری لائک آس ٹو لیکن اب ہماری بے شمار انڈسٹریز ہیں ISO ایس او ون آئی ایس او ٹو تک جو اٹینڈ کر چکی ہیں سرٹیفکیشن ہے ان کے پاس تو یہ خدا تعالی کا فضل ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں تو جب اتنی بڑی اسٹینڈرڈ uh, کو فالو کر رہے ہیں تو چھوٹے موٹے کو فالو کرنا کوئی مشکل نہیں صرف اویئرنیس پیدا ہونے کی بات ہے ہمارے انڈسٹریز میں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس چیز کو بنانا ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس چیز کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم نے ریپلس کر دینا ہے اپنے کمپیٹیٹرس کو چاہے وہ کسی بھی ملک کے بنے ہوئے ہیں میڈ ان پاکستان شڈ بی اے تھنگ آف پرائڈ اینڈ ان شاء اللہ اٹ ول ہیپن اینڈ اٹس ہیپنگ تو اویئرنیس جو ہے جب یہ آ جائے گی اور آ چکی ہے اور بڑھے گی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہماری امپورٹس جو ہیں وہ سوائے اس چیزوں کے جو کہ ناگزیر ہیں تقریباً کنزیومر گڈز میں 100% پرسینٹ سیلف سفیشنسی کی طرف ہم آ جائیں گے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ عمل جو ہے یہ جاری و ساری ہے تو بیسیکلی ہماری جو سروائول ہے کمنگ ایئرز میں اس کے لیے کوالٹی کنٹرول کے اوپر ایمفسز کرنا ٹو دا اسمال انڈسٹری اینڈ ٹا میڈیم انڈسٹری بہت ضروری ہے اسپیشلی وین وی آر اینٹرنگ ان ٹو ڈبل اور اس میں جو ہے جو ہمیں پرابلم پیش آنے والی ہیں اس کے لیے ابھی سے ویسے تو بہت عرصے سے لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور سرٹیفکیشن لے رہے ہیں اور اپنی کوالٹی امپروو کر رہے ہیں لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ہمیں جو ہے اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ گورنمنٹ کی مختلف ادارے جو ہیں وہ کم کر رہے ہیں دن رات کر رہے ہیں اور اس میں اللہ مزید بہتریاں پیدا کرے گا پھر ہمارے پاس ہے جی کوالٹی کنٹرول پروگرام ان ڈیولپنگ کنٹریز کہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں بیسیکلی جو ایس ایم ایس کا جب ذکر آتا ہے تو میں نے جیسے گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچرز میں کہ اس میں صرف ہماری جو مراد ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہی نہیں ہیں بلکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جاپان ہے امریکہ ہے فرانس ہے یوناٹڈ کنگڈم ہے یہ سب جو ان کا بیس ہے وہ سمال انڈسٹریز ہیں لیکن چونکہ ہماری جو سروائیول ہے آ, جو تھرڈ ورلڈ کی یا آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ریجن کی یہ ساری ایس ایم ای بیسڈ ہے اس لیے ہمیں اس پہ تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو اس میں یہ گزارش ہے جی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے اسٹیبلش اسٹرانگ نیشنل لیڈرشپ اینڈ کوالٹی کنٹرول سوسائٹی یہاں پہ لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ایک ایسی دستاویز ایک ایسی ایک پلیٹ فارم ٹو فالو ایک ایسی ایک اسٹینڈرڈائزیشن بنا دی جائے ایک اوپر والے لیول پہ جہاں پہ ہماری انڈسٹریل منسٹری ہے یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ کنٹرول ہوتی ہے جس کو سارے فالو کریں یعنی ایک لیجیسلیشن بنا دی جائے جس کو جیسے آئی ایس او کیا ہے آئی ایس او ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا ایک سیٹ ہے جو یورپین ممالک کے لیے ضروری ہے اس کو سارے فالو کرتے ہیں ایز اے گلوبل رول وائی ناٹ ٹو ہیو اوبل وچ از اونلی فار آر کنٹری اپر سطح پہ ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو کوالٹی کو کنٹرول کرے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنائے جا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں مختلف جو ٹیکنیکل ہمارے اپنی انسٹیچویشن ہیں ان سے مدد دی جا سکتی ہے سیمینار کرائے جا سکتے ہیں اویئرنس پیدا کی جا سکتی ہے تو ایک باڈی کا جو کہ لیڈ کرے چاہے وہ کوئی منسٹری ہو چاہے وہ کوئی محکمہ ہو چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ کوئی کارپوریشن ہو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کوالٹی کنٹرول کی لیڈرشپ کا کام کرے یعنی وہ گائڈ کرے لوگوں کو جناب آپ نے لوگ پیٹیکولرلی اس کی طرف دیکھیں اس محکمے کی طرف یا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف کہ یہ کوالٹی کنٹرول کے لیے مختص ہے اور اس کو بنایا گیا اسپیشلی اس کام کے لیے اور وہ پھر اپنے نام سیٹ کرے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کرے کہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق آپ کو چلنا ہے جیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب مختلف ٹینڈرز کیے جاتے ہیں کنسٹرکشن کے تو سپیسیفیکیشنز دی جاتی ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیبل استعمال کرنی ہے یہ اینٹ استعمال کرنی ہے یا یہ الیٹریکل وائر استعمال کرنی ہے اب اس میں پیسے گورمنٹ کے ہوتے ہیں پرچیز جو ہے وہ کنٹریکٹر نے کرنی ہوتی ہے اور اس لیے کنٹریکٹر کی جیب سے کچھ نہیں جاتا اگر وہ اس کوالٹی کی جگہ اچھی کوالٹی کی جگہ بری کوالٹی لگا دیتا ہے تو ہی شوڈ بی آئی مین پنش فار دیٹ اس کو یہ ایسے uh, جو ہے ایک انفورسمنٹ یا ایک ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جو اسپیسیفکیشن گورنمنٹ دیتی ہے اور جس کے لیے گورنمنٹ اپنی ہارڈ ارڈ منی جو ہے وہ لوگوں کو دیتی ہے اسپیشلی ایسے پروجیکٹ کے لئے کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے کہ وہاں پہ ضروری ہے کہ جو بنانے والے ہیں یا اس کو مینوفیکچر ہیں وہ ان کوالٹی کے لیے جس کے لئے ان کو پورے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کو وہ اسی طرح سے لگائیں جس طرح سے اسپیسیفکیشن میں بتایا گیا ہے تو ایک اوپر والی سطح پہ ایک ایسے محکمے کا ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا جو ایک لیڈرشپ کا کام دے کوالٹی نارمس کو اسٹیبلش کرنے میں اور ان کو اپلائی کرنے میں اور ان کی اویرنیس کریٹ کرنے میں ملکی سطح پہ یہ بہت ضروری ہے پھر ہے جی کریٹ گورمنٹ اینڈ کمرشل کمپلشنز فار ریزنیبل لیول آف کوالٹی وہی جو گزارش کی کہ یہ جو ہم اوپر ایک لیڈرشپ بنائیں یا جو ہم ایک گائیڈنگ فورس بنائیں جو ایک محکمہ یا ڈپارٹمنٹ بنائیں یہ کرے کچھ اپنے ایسے اصول بنائے کچھ اپنے ایسے قانون بنائے کچھ ایسے جو ہیں وہ نارمس جو ہیں وہ سیٹ کرے کچھ ایسی لیجسلیشن میں جیسے ابھی ای پی اے نے الحمد للہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ لاز بنائے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن اتارٹی نے تو اس کے لیے اس طرح کوالٹی کی بھی سختی کے ساتھ ایک لجسلیشن کی ضرورت ہے کہ جی گورنمنٹ کی جو وہ ڈپارٹمنٹ جو بنایا جائے جو لیڈ کر رہا ہو ان کو وہ ایک کوالٹی کنٹرول نارمس جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کرے ان کی ایک اسپیسیفکیشن بنائے اور اس اسپیسیفکیشن کو پھر میڈیا کے ذریعے مختلف اور ذرائع کے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ نے جب چیز کو خریدنا ہے تو یو مسٹ ریڈ آن دیٹ دیٹ از اٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ اور پھر ان اسٹینڈرڈ کو جو ان کی جو ہے ان اسٹینڈر کی جو یہ اتارٹی سیٹ کرے ان کی امپلیمنٹیشن کو اگین تھرو دی سرٹن لیجسلیشن ان ہے, ہے تو یہ سارا جو ہے تھرڈ uh, ورلڈ میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ میکنزم جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک کوالٹی کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے لئے مختلف ممالک اپنی اپنی جگہ پہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ماشاء اللہ بہت کوشش ہو رہی ہے انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں ٹیوٹا ہے بی سی ہے ہماری اور مختلف لیبارٹریز ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں اور گورنمنٹ بھی اب اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے انشاءاللہ ہم جلد دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے ملک میں عام ہو جائیں گی اور ایک جو ہے کوالٹی کونشیس جو ہے ایک جو کنزیومر ہے اس کی اویرنیس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مجھے جو جس طرح سے ہماری ترقی ہو رہی ہے ملکی جلد یہ چیزیں بھی بہو پذیر ہوں گی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے اسٹیبلش اے میڈیا فار ایکسچینج یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایسا ذرائع ہو ایک ذریعہ ہو آپ کے پاس ایسے ذرائع ہوں جن کے ذریعے آپ ایکسچینج کر سکیں انفارمیشن کہ جی فلاں ملک میں یہ اسٹینڈرڈ ہیں فلاں جگہ پہ یہ اسٹینڈرڈ ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے وہ بہت اچھے ہیں یا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہیں یا جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اے ایس ٹی ایم اسٹینڈرڈ ہیں جیسے میٹیریل کے امریکن سوسائٹی آف ٹیسٹنگ فار میٹیریل کے اس کے بے شمار اسٹینڈرڈ ہیں فوڈ کے بے شمار اسٹینڈرڈ ہیں جیسے ایف ڈی اے ریگولیشنز ہیں تو آپ کو جو میڈیا سے ایکسچینج کر کے آپ کو یہ بتانا ہے پتا کرنا ہے اویئرنس پیدا کرنی ہے لوگوں میں کہ جناب کوالٹی کے لیے ان کو کاشیس کرنا ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدیں اینڈ یو آر پیئنگ پرائز فار دا رائٹ تھنگ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اس بال پوائنٹ کے لیے دس روپے دے رہا ہوں تو واقعی اس بال پوائنٹ کی ورث جو ہے وہ دس روپے کی ہے اس کے اندر وہ کوالٹی ہے اور الحمدللہ للہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوتھ برشز ہیں بال پوائنٹس ہیں اور مختلف ایکسیسریز ہیں سوپس ہیں شیمپوز ہیں اب کوئی ضرورت ہمارے ملک میں نہیں رہی کہ امپورٹ چیزیں ہیں لوکل چیزیں دے آر ایز گڈ ایز اینی امپورٹنڈ تھنگ یہ سارا کوالٹی کنٹرول کا اور اویئرنیس کا جو ہے یہ سارا ری ریزلٹ ہے تو ایکسچینج جو ہے معلومات کا اس کے ٹرینڈز کا اس کی ٹیکنالوجی کا اس کوالٹی کنٹرول کا تھرو میڈیا تھرو ڈفرینٹ سورسز یہ بڑا ضروری ہے تاکہ مختلف جو لیزان ہے وہ کریٹ ہو سکے مختلف ممالک کے اندر مختلف مینوفیکچرز کے اندر اور میڈیا کے ذریعے اویئرنیس پیدا کی جا سکے نیکسٹ فیکٹر میں کیا ہے جی اسٹیبلش ان ایکسٹینسو پروگرام فار ٹریننگ یہ کیا ہے جی ایسے ادارے جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا وینڈر ہیں اسمبلیز کر رہے ہیں سب اسمبلیز کر رہے ہیں را مٹیریل بنا رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے مینوفیکچرنگ کے اندر یا امپورٹ کے اندر یا کسی اور طریقے سے سٹاکنگ کے اندر انوالو ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمینٹس ٹرین کیا جائے تھرو ڈفرنٹ سیمینار تھرو ڈفرنٹ بکس نارملی پبلش ان دا لوکل لینگویج وہ ان کی آرگنازیشنس کے ذریعے جو ان کی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں ایسوسیشنس کے ذریعے چیمبر آف کامرس کے ذریعے ان کو منتخب ہینڈ آوٹس کے ذریعے سیمینار کنڈکٹ کر کے ڈور ٹو ڈور کمپین چلا کے ان کو یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں کوالٹی کنٹرول کے یہ بتائے جائیں اس کی افادیت بتائی جائے اس کا فائدہ بتایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یو آر ایڈنگ ویلو ٹو یور پروڈکٹ بائی کنٹرولنگ دا کوالٹی اس میں ان کا خرچ نہیں آئے گا بلکہ اگر وہ کوالٹی امپروو کریں گے تو کاسٹ کم ہوگی جیسے میں نے کل گزارش, گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہم جب کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں تو کوالٹی امپروو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کاسٹ ہائی ہو جاتی ہے مے بی ڈیزائن امپروول امپروومینٹ سے آپ کی کاسٹ ضرور ہائی ہو جائے لیکن کوالٹی امپروومینٹ سے آپ کی کاسٹ کبھی ہائی نہیں ہوتی ہمیشہ آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے اینڈ یو آر لینڈنگ ٹوڈز لوور کاسٹ کیونکہ چیزیں جو ہیں ان کی اسپیسیفکیشنس کو آپ بڑی اسٹرکٹلی کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے کمپین ٹریننگ اویئرنیس ڈور ٹو ڈور انڈسٹریلس کے اندر پیدا کرنا سمال انڈسٹریز کے اندر پیدا کرنا جہاں پہ تھوڑا سا تعلیم کا فقدان ہے وہاں پہ جا کے ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتانا لوکل لینگویج میں بتانا تاکہ کوئی لینگویج بیریئر نہ آئے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اویئرنیس کریٹ کرنا تھرو چیمبر آف کامرسز تھرو ٹریڈ آرگنائزیشن ایسوسی ایشنس اور مختلف جیسے پروگرام ہیں جیسے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں از ٹوٹلی ریلیونٹ ٹو دی انڈسٹری پولو کے بارے میں آپ دیکھیں کس طرح سے ایک مہم چلائی گئی اویئرنیس پیدا کی گئی اور الحمد للہ پولو ہنڈریڈ پاکستان سے ختم ہو گیا یہ کیا ہے اویئرنیس ہے کمپین ہے لوگوں کو بتایا گیا اس کے نقصانات بتایا گئے لوگوں کو اس کو اس کیا گیا کہ یو گو تو یہ جب تک ہم لوگوں کو جا کے یہ بتائیں گے نہیں وہ کوالٹی کے بارے میں اس کے فوائد کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو ضرورت کیا ہے کہ ہر مینوفیکچرر کو اسمال انڈسٹری کو اس کو یہ اویئرنیس دی جائے تھرو ڈفرینٹ میتھڈس ٹریننگ سیمینار جو بھی آپ اس کے مطابق سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کیلبر آف دیٹ انڈسٹریلسٹ اور آنٹرپرنور اس کو ٹرین کیا جائے اور اس کو یہ افادیت بتائی جائے کہ جناب اس کا کیا فائدہ ہے یہ ایک بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کوالٹی کنٹرول میں اور میں یہ پھر یہاں پہ اگین میں یہ گزارش کر دوں کہ جب آپ یہ بات بابر کرانے کی ہے اور یہ بات بار بار ان کو کہنے کی ہے کہ جب آپ کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر اسپینڈنگ مور منی آن ایٹ آپ افس میں ایکسپینڈیچر کو کم کر رہے ہیں بڑھا نہیں رہے اس لیے یہ بات جو ہے یہ سمجھانے کی ہے اور ٹریننگ دینے کی ہے to follow the quality norms and regulations نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی establish an extensive program for training اور اس کے بعد ہے نیشنل اسٹینڈرڈائزیشن ایفٹس وہی جو بات میں نے پہلی بار سے کی تھی کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک ایسی ایک ادارہ بنا دیا جائے جو لیڈرشپ کا کام کرے اور وہ جو ادارہ ہے وہ ایسے اسٹینڈرڈ سیٹ آؤٹ کر دے کہ جی جن کو فالو کرنا ضروری ہو جائے ایک سارٹ sort آف of بن جائے کنزیومر فرنٹس جو ہیں وہ بن جائیں اور کنزیومر فرنٹس جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جناب ہمیں جب ہم ایک چیز کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وائی وی آر گیٹنگ ناٹ دی اسٹینڈرڈائز تھنگ آپ دیکھیں جو ملٹائی نیشنل کمپنی ہیں ان کا بیسک فنکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کی ہائی پرائس کا صرف ایک ہی بیسک مقصد ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن پہ وہ زور دیتے ہیں ملٹائی نیشنل کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ امریکہ میں ہے ایک ڈرگ بنانے کا وہی سٹینڈرڈ پاکستان میں ہے اس لیے اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن آج اگر ہم جنیرک نیم کی طرف جائیں کسی فارماسیٹیکل انڈسٹری کے تو وہی دوائی پاکستان کا جو ایک اچھا فارماسوٹیکل جو ادارہ ہے بنا رہا ہے تو اگر وہ اسپیسیفکیشن کو فالو کرتا ہے تو وہی دوائی بناتا ہے تو میبی وہ ون ٹینتھ یا ون فورتھ یا, یا اسے بھی کم پرائز میں اس کو بنا کے سیل کر رہا ہے لا تعداد اگزامپل ایسی موجود ہیں اس لیے بیسیکلی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سہارا جو لیتی ہیں وہ کوالٹی کنٹرول کر لیتی ہیں اگر ہمارے چھوٹے بزنس مین میں ہمارے چھوٹے انڈسٹریز میں ہماری اسمال انڈسٹریز میں ہماری میڈیم انڈسٹریز میں لوکل انڈسٹریز میں یہ اویرنیس پیدا ہو جائے کہ ہم نے کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی دیر از نو ریزن کہ ہم جو ہے اپنی امپورٹس کے بل کو کنٹرول نہ کر سکیں اور ہم کمپیٹ نہ کر سکیں اس ڈیولپنگ مارکیٹ میں اپنی جو یہ لگار ہے امپورٹیڈ گوڈس کی ہونے والی کمنگ ڈیز میں یا کمنگ ایئرز میں اس کو روک نہ سکیں دیر از نو ریزن اتنا پوٹینشیل ہمارے ملک میں الحمدللہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بڑے آرام کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں پھر ہے جی پبلک اویئرنیس یعنی لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے اگر تو اسٹینڈرڈائزیشن ایک کمپنی کر رہی ہے لوکل تو اس کا بھی احساس پیدا کرنا بڑا ضروری ہے بس اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی جہاں پہ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ جی آپ بازار سے جائیں اور یو یو کین بائی دی ملک فرام اینی شاپ اس کے بعد جو تھا وہ ان سٹیچو یعنی پیک کیا ہوا جو ملک ہے وہ آنا شروع ہو گیا تو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوئی کہ جی یہ پوسچرائزیشن ہوئی ہوئی ہے اینڈ اٹ از مور سیف شروع میں جب یہ سروے ہوا تو اٹ واز اٹ واز ریویلڈ اور یہ بات یہ بڑی سامنے آئی بڑی دلچسپ کہ جی لوگوں میں اتنی ڈگری آف ریزسٹینس ہے کہ یوز uh, کرنے کے لیے جو کوئی باٹڈ ملک یا پیکٹڈ uh, ملک ہے اس کو دے ول پریفر ٹو بائی اٹ فرام دی اوپن شاپس تو جب اویئرنیس یہ پیدا کی گئی کہ جناب آپ ضرور لے اوپن شاپ سے بٹ میک شور دیٹ اٹ از فریش اور اس میں کوئی کنٹمنیشن نہیں ہے اور اکارڈنگ ٹو دا رول اس کو پاسچرائز کیا گیا ہے اس کے جراثیم جو ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں تو جب اویرنس لوگوں میں پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر ان کا یہ خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو ایسے ادارے جو لوکلی پروڈکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں کوالٹی دے رہے ہیں لوگوں کو انکریج کیا جائے ان کے بارے میں بتایا جائے گا جناب یہ اسی طرح اچھی چیز بنا رہے ہیں اتنی اچھی میڈیسن بنا رہے ہیں جتنی کوئی ملٹا نیشنل بنا رہی ہے اگر پرائز کم ہے تو پرائز کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوالٹی بری ہے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ان اداروں کو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو آپ کوالٹی نارمس کے بارے میں وہ کرتے ہیں وہاں پہ عوام میں لوگوں میں کنزیومر میں یہ اویئرنس پیدا کی جائے کہ آپ نے کوالٹی کی چیز خریدی نہیں ہے اور کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو اسپیسیفکیشن گورنمنٹ کا وہ ادارہ جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بنائے وہ اسپیسیفکیشن کو مینوفیکچر فالو کرے کنزیومر کو اس کے بارے میں کونشس ہونا چاہیے آیا اگر میں میٹ خرید رہا ہوں تو اس کے اوپر ہائیجینک جو ہے اصول وہ سارے لاگو ہوتے ہیں کیا اس کو جو ہے پراپر ٹمپریچر پہ اسٹور کیا گیا ہے کیا اس میں وہ سارے جو نارمس ہیں جو کوالٹی کے مجھے بتایا گئے ہیں کیا یہ بیچنے والا اس کو فالو کر رہا ہے یا اگر یہ اویئرنیس نہیں ہے تو میں بغیر کسی اسٹینڈرڈائزیشن uh, کے بغیر کسی uh, اس کو جانچنے کے میں پیسے دے رہا ہوں وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ اور یہ اویئرنیس جو ہے کیسے پیدا ہوگی میں نے جیسے گزارش کی تھی میڈیا ہمارے پاس بڑی کامیاب ایگزامپلز ہیں بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ گورنمنٹ نے مختلف چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی اور لوگوں نے اس کا بےتحاشا رسپانس دیا میں نے پولیو کی ایگزامپل دی ایجوکیشن پروگرام آ ہیں جیسے ہیلتھ کے بارے میں پروگرام آ رہے ہیں جیسے مختلف سوشل سیکٹر کے پروگرامز گورنمنٹ جو چلا رہی ہے پیپل رسپونڈ لوگوں میں جب اویئرنیس پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے جی کہ وہ اس کو فالو کریں تو اویئرنس جو ہے جب بھی پیدا کی جائے گی لوگ اس کا رسپانس دیں گے اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے اور اویرنیس جو ہے دن بدن ہر چیز کے بارے میں بڑھائی جا رہی ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے اور جس کا میں ذکر تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوالٹی کنٹرول کا ذکر کرتے ہیں جب ہم اپنے ملکی حالات کا ذکر کرتے ہیں انٹرنیشنل حالات کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اپنے مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈس کو اور اپنے ایکسپورٹس کو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو آئی ایس او کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے واٹ از آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ بیسیکلی دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں ہر ملک کے اپنی ایک لینگویج ہے ہر ملک اپنا ایک سیٹ اف ڈاکومنٹیشن ہے جو کوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے جو کوالٹی پروسیجرس کو کنٹرول کرتا ہے جو پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے جو مٹیریل اسپیسیفکیشن کو کنٹرول کرتا ہے تو سوچا گیا کہ جی یہ کس طرح ہو سکے گا کہ جب ایک ملک کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گی کیونکہ ان کے کی اپنے اسٹینڈرڈ ہیں تو ایک ایسی ایک یونیورسل سی اسٹینڈرڈائزیشن بنا دی جائے جو کہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہو ہر ملک کے اوپر لاگو ہو اور جو بھی آپ پروسیزر بناتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہو جائیں یعنی جب آپ یہ کہیں کہ یہ چیز جو ہے آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ون اپروڈ ہے تو یورپ کے ہر ملک میں وہ چیز آنکھیں بند کر کے خرید کی جائے کیونکہ یہ آئی ایس نائن ون ہے یہ کیا ہے یہ اسٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ان کو بنایا ہے تاکہ ایک جو یونیفارمٹی یونیورسل کانسیپٹ جو ہے ایک گلوبل کانسیپٹ جو ہے وہ دیا جائے اور جو ڈاکومنٹیشن ہے اور جو ٹریڈ ہے اس کو آسان کر دیا جائے اس میں اس کو ہارمنائز کر دیا جائے اور اتنی ہارمنی پیدا کر دی جائے کہ کسی ملک کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ ایک جو اسپیسیفکیشن نہ ہو بلکہ اس کو ایک گلوبلائزیشن کا جو ہے کانسیپٹ دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آئی ایس نائن تھاؤزینڈ ہے آئی ایس نائن تھاؤزینڈ کیا ہے بیسیکلی یہ ڈیل کرتا ہے ود دا ڈاکومینٹیشن اینڈ دا کمپنی ہیز ٹو ریویل دے ہیو ٹو پروڈیوس such ڈاکومینٹیشن کہ جو کوالٹی اسپیسیفکیشنز ان کو دی جائیں گی تھرو ڈاکومینٹیشن انہوں نے یہ پروو کرنا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ اس اسپیسیفکیشنز کو میٹ کر سکیں اس لیے آئی نائن جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ پرٹیننگ ٹو دی کوالٹی کنٹرول اس میں تقریباً اس کے ٹوینٹی آسپیکٹس ہیں جو مختلف جو ہے جو اسے ڈیل کرتے ہیں اس میں مینجمنٹ ہے اس میں آپ کی جو را مٹیریل ہے اس میں آپ کے پروسیس کنٹرولز ہیں اس کے آپ کی انوائرمنٹ لیکن یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتا کوالٹی کے ساتھ یہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے ریفر کرتا ہے آپ کو دوسرے اسٹینڈرڈ کی طرف بیسک اس کا جو ایریا ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہے کہ آپ نے ایسی ڈاکومنٹیشن اپنی فیکٹری میں اپنے مینوفیکچرنگ یونٹ میں رکھی ہوئی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے جو یہ پروو کرتی ہے کہ کسی بھی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ کو آف کوالٹی کو آپ میٹ کر سکتے ہیں تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جناب یورپ کے اندر یا جہاں بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وین یو سی دیٹ آئی ہیو اے سرٹیفکیشن ایک ادارہ ہے جو آپ کے جانچتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈس کو اس کی سختی کے ساتھ سرٹیفکیشن کرتا ہے اور یہ میں بتا دوں کہ جب ہمارے یہاں پہ پابندی لگی کہ جی آئی ایس او یہ اپروول ہونی چاہیے تو ہماری گورنمنٹ نے بڑی مدد کی لوگوں کی سبارڈینیشن دی لوگوں کو اس میں امداد دی پیسے دیے تاکہ وہ سرٹیفکیشن حاصل کر سکیں اور فسیلٹیز کے لیے لون دیے گئے تاکہ وہ فیسیلٹیز جو ہیں وہ لوگ استعمال کر سکیں تاکہ ان کو وہ سرٹیفکیشن ملے اور ایکسپورٹ میں کوئی وہاں پہ تتل نہ آئے کوئی اس کے اندر کوئی گیپ نہ آئے تو آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ڈاکومنٹیشن پروڈیوس کرنا ایسی ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینا ایسا سیٹ اپ بنانا جو انڈیکیٹ کرے کہ کسی بھی کوالٹی کو میٹ کرنے کی صلاحیت ایک پرٹیکولر انڈسٹری کے اندر موجود ہے اور دوسرا یہ گائیڈ کرتا ہے کہ جی آپ کو کون کون سے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں اگین میں بتا دوں ڈائریکٹلی یہ کوالٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے ادر اسٹینڈر کی طرف پھر ہم آ جاتے ہیں آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ٹو آئی ایس او نائن نائن تھاؤزینڈ ٹو از موسٹ افیکٹو سب سے افیکٹو جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے کوالٹی کی وہ آئی ایس ہے ISO 9002 کیا ہے اس میں 20 ہیں بڑے جو سختی کے ساتھ انہوں نے اس میں کیا جی کہ ان کو یو ہیو ٹو فالو د اسٹارٹ فروم وہی جو آئی ایس او کی ڈاکومنٹن ہے نائن تھاؤزینڈ کی وہ یہاں پہ پھر اپلیکیبل آ جاتی ہے یہیں پہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ جی کس طرح سے اسٹارٹنگ فرام دی را مٹیریل اس کے بعد آپ کی پروسیس کنٹرول مینجمنٹ انوائرمنٹل کنٹرول لیبر کنٹرول مٹیریل کنٹرول اس کے بعد اس کی جو raw استعمال ہوتا ہے اس کا control. پھر انسپیکشن کنٹرول پھر اس کا پیکنگ جو ہے اس کا کنٹرول پھر اس کے اندر جو ساری آپ اس کی پیکجنگ استعمال کرتے ہیں اس کا کنٹرول دین فائنلی جو اس کی انسپیکشن ہے وہ اس کے اندر سرٹیفکیشن ہر چیز کے اندر ایک پروسیس انوالو ہو جی کہ یہ اس سرٹیفکیشن کے تحت اس کو ہم نے یا اس پروسیس کے تحت اس ڈاکیومینٹ کے تحت ہم نے اس کو چیک کیا ہے جو اگین نائن تھاؤزینڈ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے تو سب سے افیکٹو جو ہے اس وقت اسٹینڈرڈائزیشن کے لحاظ سے وہ نائن جو ہے ون ہے اور نائن تھاؤزینڈ ون جو ہے وہ موسٹ افیکٹو ہے کوالٹی اسٹینڈرڈائزیشن کو ڈائریکٹلی ڈیل کرنے میں پھر ہمارے پاس آ ہے نائن تھاؤزینڈ تھری نائن تھاؤزینڈ تھری جو ہے بڑا لمیٹیڈ سا ہے یہ بیسکلی ڈیل کرتا ہے پروسیس کے ساتھ پروسیس دیٹ اونلی ڈیل ودا پروسیس پروسیس کنٹرول پروسیس اسٹینڈرڈائزیشن کہ آپ جو ایک پروسیس کر رہے ہیں اس کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کے نارمس جو ہیں اس کے اسپیسیفکیشن جو ہیں کسی بھی چیز کا پروسیس جو مینوفیکچرنگ کا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اگین کم ٹو دا نائن تھاؤزینڈ فور وہ بھی ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتا بلکہ اگین دی ڈاکومینٹیشن اور ڈاکومینٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جو ہے انڈیکیشن ہے ان کی کہ جی کس طرح سے آپ نے مختلف نارمز جو ہیں وہ فالو کرنے ہیں نیکسٹ ہمارا 9005 تھاؤزینڈ آ جاتا ہے جو لیٹسٹ ہے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو اٹین دیٹ اور کافی اس کی سرٹیفکیشن مشکل ہے لیکن پاکستان میں آپ حیران ہوں گے سیال کوٹ فیصلہ آباد والا بے شوار کمپنیاں ان سرٹیفکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں الحمدللہ اپنی محنت سے اپنی لگن سے اور گورنمنٹ نے میں نے جیسے گزارش کی کہ یہاں تک کیا کہ ان کو اس کی اٹینمنٹ کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے لونز تک دیے سرٹیفکیشن کو اٹینمنٹ کے، ان کی جو اخراجات ہیں وہ خود برداشت کیے اور گرانٹس تو یہ ایک بڑا کو شائن قدم تھا پھر جو ان سرٹیفکیشنس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری کہیں پہ بھی جو ایکسپورٹ ہے اس میں چاہے وہ را مٹیریل ہے چاہے وہ لیبر فورس ہے چاہے وہ ورکنگ انوالومینٹ ہے چاہے وہ کوالٹی کنٹرول ہے چاہے وہ پروسیس ہے چاہے وہ پیکجنگ ہے چاہے وہ اس کی ہیزرز ہیں دوسرے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جب آپ جو سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ ان نارمس کو جو یونیورسلی سیٹ کیے گئے ہیں گلوبلی تاکہ ایک ہامنی پیدا ہو یونیورسل لیول پہ ان کو آپ فالو کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں میں نے جیسی گزارش کی بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے کم وقت میں لوگوں نے اس کو اچیو کیا ہے اچیو کر رہے ہیں پھر اس میں ایکسٹینڈڈ آ جاتا ہے فورٹین تھاؤزینڈ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے انوائرمنٹل جو آپ کے ہیزرڈز ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے اور فورٹین تھاؤزینڈ ون ان کی جو ایپلیکیشن ہے کہ آپ جو را میٹیر یوز کر رہے ہیں آیا یہ ری یوزیبل ہے اس کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے یا اگر آپ کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں استعمال کر رہے جو انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے یا آپ کی جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہے وہ ایسی تو نہیں ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے ان کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے یا کوئی ایسا میٹیریل آپ تو استعمال نہیں کر رہے جو خدا نخواستہ کارسینوجینک ہے یا کسی ڈائی میں یا کسی جیسے ایک مسئلہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے لیدر میں کہ جی کروم کانٹینٹس جو ہیں وہ کورسنا جن نے کہ الحمد ہمارے ملک میں یہ سارا پروو ہو گیا کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے اور ہم نے بہت جلدی اس پہ قابو پا کے دوبارہ ہماری ایکسپورٹ اسی طرح سے شروع ہو گئی تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن کا یہ جو پروسیس ہے اس کے جو فائدے ہیں اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں تو آئی ایس جو ہے اس کی جو اویئرنیس تھی بڑے وقت پہ پاکستان میں پیدا ہوئی بڑے وقت پہ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اسپیشلی ان ممالک میں جیسے یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ آئی ایس کو ایک پرائم جو ہے وہ سٹینڈرڈ کی حیثیت حاصل ہے وہاں پہ اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی فوقیت ہے اور ہماری اگر آپ اوور ایکسپورٹ گروتھ میں اس کا رول دیکھیں آئی ایس او کا وہ بڑا ہی جو ہے وہ پازیٹو رول ہے یہ تو ایک مختصر سی ہسٹری تھی جو میں نے گزارش کی اور جو اس وقت سچویشن ہے آنے والے دنوں میں اسٹینڈرڈز جو ہی بڑھیں گے اور جو ہی یہ نئے اسٹینڈرڈز آئیں گے ان ہمارے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس کو مزید اچیو کریں گے آج خوش قسمتی سے ہمارے کوئی ایسا ایکسپورٹر نہیں ہے جو یہ کہے جی کہ میرے پاس یہ اسٹینڈرڈائزیشن کی کمی ہے ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے مستند اداروں سے جو کہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہیں ان کی ڈاکیومنٹیشن سے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رڈیوس کر رہے ہیں کوالٹی جو انٹرنیشنلی ریکگناز کی جا رہی ہے لیٹ سی وٹ نیکسٹ وی ہیو دس لیکچر ہمارا جی یہ جو نیا ایک ٹاپک جو ہے یہ مارکیٹنگ کا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ کوالٹی کنٹرول کا جو ہمارا ایس ایم ایس کا جو تھا ٹاپک اس کو ہم نے یہاں پہ فی الحال ختم کر دیا ہے دوبارہ اس کو ہم نے کچھ عرصے بعد شروع کرنا ہے جہاں پہ ہم انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ان دی نیڈ آف انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی انٹو دی ایس ایم ایز جب ہم پڑھیں گے تو تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ ہلکا سا ہم اس کو ٹچ کریں گے لیکن اوورال جتنا اس کا سکوپ تھا ود اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز اس کو ہم نے یہاں پہ ختم کیا ہے اور جو نیا ٹاپک ہم ابھی شروع کر رہے ہیں اور جس پہ ہم نے ابھی جو ہے اگلا جو ہمارے جو یہ لیکچرس کو ہم نے کرنا ہے وہ مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ کیا ہے جی مارکیٹنگ بیسیکلی ایک ایکٹیویٹی ہے بزنس ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو کنزیومر تک لے کے جاتی یعنی یہ ایک رستہ ہے جو شروع ہوتا ہے پروڈیوسر سے اور ختم ہوتا ہے کنزیومر تک تو وہ جو کنزیومر اور پروڈیوسر کا جو رستہ ہے اس کے اندر جتنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹی جتنی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں بزنس کی یعنی اگر ایک سائڈ پہ آپ کنزیومر کو لیتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ آپ لیتے ہیں پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو پاتھ ہے ان دونوں کے درمیان جو یہ گیپ ہے اس کے اندر جو بزنس ایکٹیویٹیز آتی ہیں ساری یہ بیسیکلی مارکیٹنگ ہے پرفارمنس آف دی بزنس ایکٹیویٹی ان Uh, having that thing from producer to the consumer or bringing that thing from producer to consumer جو ہے basically marketing ہے marketing uh, چھوٹے بزنس کے لئے ایک نہایت ہی important چیز ہے کیونکہ چھوٹے بزنس میں میں نے جیسے پہلے uh, لاتداد دفاع گزارش کی ہے چھوٹے بزنس مین کو اسمال انڈسٹری میں فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے اپنی ہر انفارمیشن کی اور اس کا جو لائزان ہوتا ہے ٹورڈز اور ٹوورڈز اس کسٹمر وہ بڑا پرسنلائز ہوتا ہے اس کو بڑی نالج ہوتی ہے کہ کیا چینج آئی ہے ریکوائرمنٹ کے اندر مارکیٹنگ کے اندر اور کیا چیز آئی ہے یہ ہم وقتاً فقتاً اس میں پڑھیں گے جی اور اس کو آفیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایمبیڈ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جی اس کی ڈیفینیشن مارکٹ از دی پرفارمینس آف بزنس ایکٹیویٹیز دیٹ ڈائریکٹ دا فلو آف گوڈس اینڈ سروسز فروم دا پروڈیوسر ٹو کنزیومر میں نے پہلے جیسے ارض کی کہ یہ ایک ایسی بزنس ایکٹیویٹی ہے جو پرفارمنس کو شو کرتی ہے کہ آپ نے پروڈیوس جو چیز کی اس کو آپ نے جو اس کا اینڈ کنزیومر ہے وہاں تک لے کے جانا ہے اور یہ جو سارا پروسیس ہے یہ مارکیٹنگ کے زمرے میں آئے گا لیسٹ اس اس کے ادھر آسپیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اسمال فارم سکس depend upon the ability to plan organize staff and control marketing activity in relation to internal and external environment جو چھوٹی سنتے ہیں میں نے جیسے گزارش کی ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ ڈیو ٹو لمیٹیشن آف مارکیٹ وہ بہت قریبی ہوتا ہے اس لیے انہیں کسٹمر کی فسٹ ہینڈ جو ہوتی ہے نالج ہوتی ہے کہ ہمارے کسٹمر کی نیڈ کیا ہے کس کوالٹی کی ریکوائرمنٹ اس کو چاہیے اس کی جو ہے پرچیزنگ uh, پار کیا ہے کیا ہم وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈز این انکریزڈ جو سیل اور ڈیکریز آف سیل یا اسٹیٹک ہے تو یہ جو فسٹ نالج ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ہوتی ہے چھوٹے بزنس کو چھوٹا بزنس جو ہے بیسیکلی اس کی جو بیک بون ہے یہ ہی مارکیٹنگ ہے اگر یہ ایک کانسپٹ آ جائے کہ جی یو جسٹ اوپن اینڈ ویٹ فار کسٹمر تو یہ ایک بڑا جو ہے یہ پتٹک uh, سچویشن ہو جائے گی نارملی جو بزنس میں ایک عام آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہی ہے کہ یو یو جسٹ اوپن سم تھنگ اینڈ دین یو جسٹ ویٹ فار دا کسٹمر اینڈ دے ور اسٹارٹ کمنگ آٹومیٹیکلی اس طرح نہیں ہوتا پروسیس انوالو ہیں اس کے اندر ایک پورا میکنیزم انوالو ہے اس کے اندر ایک پوری سائنس ایک پوری ایک تگو دو ہے ایک سائنس ہے ایک پروسیس ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے مارکیٹنگ آج کی ولڈ میں ایک اسپیشلائزیشن ہے نہ صرف بزنس کے اندر بلکہ ہر ایک فیلڈ کے اندر جب آپ پروڈکشن کرتے ہیں جب تک آپ اس کو بیچیں گے نہیں تو آپ کو اس کے جو ثمراٹ ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کے جو مانیٹری بینیفٹس ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے اس لیے مارکیٹنگ کا جو رول ہے بڑا اہم ہے تو سمال بزنس جو ہے اس کے اندر مارکیٹنگ اس لیے اہم ہے کہ بڑے نسبت بزنس کی نسبت چھوٹے بزنس کے اندر مارکیٹنگ کا جو رول ہے وہ بہت افیکٹو ہے جس کی میں نے پہلے گزارش کی تھی اس کی افیکٹونیس کی وجہ سفیئر اس کا جو دائرہ کار ہے اس کا جو مارکیٹنگ کا ایک جو ریجن ہے اس کی شارٹنس کی وجہ سے ہے اور دوسرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے اس کا کسٹمر کے ساتھ کنزیومر کے ساتھ اور ان کو چینجز کا فرسٹ ہینڈ پتہ چل جاتا ہے کہ جی مارکیٹ میں ٹرینڈ کیا فالو کر رہا ہے اور میں نے کس طرح سے اپنے کسٹمر کو اگر وہ پرائس کے بارے میں کانشیس ہے اس میں اڈجسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے ڈسکاؤنٹ اگر میں نے دینے ہیں یا میری اگر سیل زیادہ ہو رہی ہے تو می بی آئی ہیو ٹو انکریز دا پرائس ٹو ارن مور منی تو یا اگر میری سیل کم ہو رہی ہے تو آیا یہ کوالٹی کا ڈیفیکٹ ہے یا وہ خود پسلی اتنے انٹیکٹ ہوتے ہیں چھوٹے بزنس مین جو ہیں یا چھوٹے جو صنعت کار ہیں انہیں مارکیٹنگ کی ڈائریکٹ انفارمیشن جو ہے یا ریئیکشن آف کسٹمر جو ہے یا کنزیومر جو ہے اس کا پتا ہوتا ہے پھر جو ایکٹیویٹیز ہیں مختلف ان کی سیل کی ایکٹیویٹیز ہیں انفارمیشن ہے اپنی گڈس کے بارے میں ری ایکشن آف دی کنزیومر ہے مارکیٹ کے اندر ان کی جو ہے اپیرنس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے اس کے بارے میں انہیں فرسٹ ہینڈ اویئرنیس جو ہے وہ چھوٹی انڈسٹری کو ہوتی ہے اور یہ ایک میں نے بتایا نا کہ چھوٹی انڈسٹری میں بڑی انڈسٹری کی نسبت مارکیٹنگ کا رول بہت ہی وائٹل ہے پھر حجی اسمال فمز ایڈوانٹیج کیا فائدہ حاصل ہے چھوٹی کمپنی کو بڑی کمپنی کی نسبت جب ہم ذکر کرتے ہیں مارکیٹنگ کا مارکیٹنگ کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ چھوٹی کمپنی کے اندر کیا ہیں لیٹ سی دم ایڈوانٹیجز انجوائڈ بائی سمال فارم ان دا فیلڈ آف مارکیٹنگ انکلوڈ ریئلسٹک مارکیٹنگ پلاننگ shorter lines of communication, flexibility ability to act quickly یعنی yani ایک تو ان کو ریئلسٹک پکچر کا پتہ ہوتا ہے نو داچل پکچر کسی تھرڈ سورس سے نہیں سنتے وہ ایسیوم نہیں کرتے اندازہ نہیں لگاتے ان کو خود چونکہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ کار چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی میری uh, requirements کیا ہے اس لیے ان کی اپروچ بڑی ریئلسٹک ہوتی ہے سچ پہ یعنی, assumptions وہ ایزمشنز نہیں ہوتی ایک ریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایک سچائی کے اپروچ کے ساتھ جہاں پہ افیکٹو زیادہ ہوتی ہے ریلسٹک اپروچ اس کے ساتھ وہ مارکیٹ کو اپروچ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی بڑی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کچھ چینجز لانی ہیں تو چونکہ اس میں لیئر آف مینجمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے اور وہ چینجز ایک انڈیویجول نے لانی ہیں اور ایک انڈیویجل کا ڈیسیژن ہے تو وہ بڑی چیزی کے ساتھ اکنامک اڈجسٹمنٹس جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ریکوائرمینٹس اپنی جو اکنامک اڈجسٹمنٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں اور یہ اڈجسٹمنٹس چاہے پرائز میں ہیں چاہے وہ اس کے سٹیک میں ہیں چاہے وہ کسی طریقے سے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فوری طور پہ کسی بھی شاپ کو آبزارو کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ جی میں نے جو یہ کرنا ہے ایگزٹ کرنا ہوگا مارکیٹ میں تو آئی ہیو ٹو گیو سم ڈسکاؤنٹ آئی ہیو ٹو ڈیکریز مائی پرائز اور آئی ہیو ٹو انکریز دا کوالٹی اور آئی ہیو ٹو پروڈیوس مور نمبر بیکاز پیپل آر ناٹ گیٹنگ اینف سپلائی اور مے بیٹس ریکوائر سم ایڈورٹیزمنٹ اور اس کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا دکاندار مجھ سے یہ ڈائریکٹلی شکایت کر رہے ہیں جی کہ اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے فلاں چیز یا ایکسیسریز جو ہے کچھ ڈال دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اسمال انڈسٹری کے اندر ڈیو ٹو دیئر شارٹ فیلڈ اور ان کے پاس جو لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ بڑی جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور چینجز کو وہ جو ہے وہ لے آتے ہیں کیونکہ ون مینڈسین ہوتا ہے پھر ایبلٹی کہ ان کے اندر اتنی ابلٹی ہوتی ہے بیکاز آف دیئر فائنینشیل سائز بیکاز آف دیئر اکنامکس ان کی جو سائز ہے فائنینشیل سائز اس طرح کا ہے کہ اس میں ایڈجسٹمنٹس بڑی جلدی ہو جاتی ہیں تو شوق آبزارب کرنے کی شوق کو دیکھنے کی پار بہت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت بڑے مارکیٹنگ سیٹ اپ کے اس لیے اسمال انڈسٹریز کے لیے مارکیٹنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبتاً بڑی انڈسٹری کے مارکیٹنگ سائز کے لیے اسٹوڈینٹس مارکیٹنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں مارکیٹنگ with reference to the small business with reference to the medium business اور اسی طرح سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کے مختلف سیگمنٹس دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ جی نیا جو ہمارا اس وقت روش اس وقت دنیا میں اصول ہے مارکیٹنگ کے نئی سائنس نئے ٹرینڈس کیا ہیں نئی تھھیریز کیا ہیں اور کس طرح سے ہمارے جو ود uh, ہمارے جو انٹرپنیورز ہیں کس طرح سے اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہیں کہاں کہاں پہ مارکیٹنگ کی جو پراپر uh, uh, میں نے بتایا کہ فل سائنس اگر اس کی پراپر پلاننگ کی جائے تو کس طرح سے وہ آپ کو فوائد دیتی ہے اس کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں کس طرح سے ان کو اچیو کرنا ہے یہ سارا انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ڈسکس کریں گے اور یہیں سے جو سلسلہ جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے یہی سے اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ان شاء اللہ تعالی ہم شروع کریں گے لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں پھر گزارش کر دوں آج کا لیکچر تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ پہلے ہم نے کوالٹی کنٹرول کے بارے میں پڑھا کوالٹی کنٹرول کو بعد میں ہم نے آئی ایس اوز کے بارے میں پڑھا وچ از اے نیو ٹرینڈ لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اس کو بڑی بل تفصیل میں نے شامل کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس سے رہنمائی حاصل ہو اور خاصا مفسل میں نے اس کا ذکر کیا ہے پھر ہم مارکیٹ کی طرف آ ہیں ان اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے یاد رہیں ہم یہ ساری چیزیں وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو ایس پڑھ رہے ہیں اگین میری گزارش ہے کوئی مشکل ہو کوئی پرابلم ہو ای میل کیجئے لکھئے ہم یہاں حاضر ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے خوب دل لگا کے پڑھیے اور پھر میری وہی ایک گزارش ہے کہ جب کوئی لیکچر آپ تازہ سنیں یا کوئی سی ڈی سنیں تو فوراً کوشش کریں کہ اس کو اپنی لینگویج میں کنڈینس کرنے کی لکھنے کی اس طرح آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور آپ کی پریکٹس بڑھے گی رائٹنگ پریکٹس بڑھے گی کیپبلٹیز بڑھے گی اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بول کے بھی دیکھیں تاکہ آپ کو کمیونیکیشن میں بھی آسانی ہو اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے خوب دل لگا کے پڑھیے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں